بہتر ہے ان شاء اللہ اوکے ہے ٹھیک ہے ان شاء اللہ جزاک اللہ خیر اچھا ون سوارا واليوم الآخر واليوم الآخر فلهم سولیفل أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ویم وم ینون یہ آیت نمبر باسٹھ ہے اللہ رب العزت نے تمہ فرمایا انعامات عشرہ کا دن اسرائیل پر دس نعمتوں سے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو نوازا تھا ان کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا اس کے بعد اللہ رب العزت وعز قلت یا مو سال نصور اعلیٰ تو عام یہاں سے لے کر آیت دو سو اٹھاسی تک غالب وہاں تک اللہ رب العزت بنی اسرائیل کے جو شنایہ ہیں بنی اسرائیل کے جو بری عادتیں ہیں شناعے ہیں ان کا اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں جو آخری ان کی شنیع آباد تھی وہ اللہ رب العزت نے یہ فرمائی کہ یہ جو بنی اسرائیل کی شناحیع ہے اللہ رب العزت یہاں اختتام پذیر فرماتے ہیں یہ آیت نمبر ہے اکسٹھ سے ایک سو اٹارہ تک ان آیتوں میں اللہ جل شاہ بنی اسرائیل کے شنائے ایک ایک بتاتے ہیں جو کہ یہ کل شنائے بنتے ہیں اکتیس تھرٹی ون اکتیس ایسی خسلتیں تھیں ان کے اندر جو کہ وہ بری خسلت ہے اور ہر بات دلالت کرتی ہے کس پر نافرمانی پر اللہ رب العزت انعامات کے گنوانے کے بعد ابھی وہ ان کے بری عادتیں اللہ رب العزت گنواتے ہیں اور ایک ایک عادت کا اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں کہ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے مصالح صلاح وسلام کو بڑا تنگ کیا تھا اور ایک ایک بات پر یہ اپنی بری عادتوں سے باز نہیں آتے تھے اور ان, کی ان کے اندر یہی عادتیں تھیں سب سے بری عادت جو اللہ کی طرف سے ان کو تعام تیار ہو کر ملتا تھا من و صلاح کی شکل میں تو ان پہ انہوں نے اتفاق نہیں کی اور انہوں نے حیث کا اظہار کیا اور بیوقوفی کر کے اعلی تعام کو نہ قبول کرنے کا اور ادنا تعام کو قبول کرنے کا ان کو کیا کیا انہوں نے دعویٰ کیا اور مطالبہ کیا اللہ فرماتے ہیں اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم صبر نہیں کرتے ایک تو واحد پر رب سے مانگے ہمارے لیے کہ ہمارے لیے زمین سے وہ نکالے ان کی سبزیاں وغیرہ یہ سب سے بری عادت تھی ان کی یہ پہلا ان کا کیا ہے شنی ہے جو کہ اکتیس شنای اللہ رب العزت یہاں گنواتے ہیں اور ذکر فرماتے ہیں تو یہ سب سے پہلے ہیں آیت نمبر اکسٹھ سے یہ شنایاں ان کے شروع ہیں اور ایک سو پر اختتام پذیر ہوتی ہیں یہ تقریباً اکتیس ان کی بری عادتیں بن جاتی ہیں اس کے بعد یہاں اصلاح کا اللہ رب العزت نے آیت نمبر باسٹھ میں اصلاح کا طریقہ بتا دیا کہ چاہے انسان جس حالت میں بھی ہو وہ حالت یہودیت میں ہو حالت نصرانیت میں ہو یا صادیت میں ہو یا حالت منافقت میں ہو لیکن جب انسان اللہ کے طرف رجوع کرتا ہے صحیح توبہ کرتا ہے اور ایمان لے آتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر تو سمجھ لے کہ اس کا اللہ دلشان و توبہ قبول کر لیتا ہے جو پہلے اس نے کی ہوئی چیزیں ہیں اعمال ہے برے اعمال اور جو گناہ اس سے سرزد ہوئی ہے اللہ رب العزت اس کو معاف کر لیتا ہے تو یہاں سے اللہ رب العزت اصلاح کا طریقہ بتاتے ہیں کہ اصلاح کے لیے اور اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے وہ ایمان لیانا ہے خلوصی نیت سے اخلاص سے یقین سے ایمان لیانا ہے اللہ اور روز قیامت پر اللہ رب العزت یہاں فرماتے ہیں اللہ ددینہ امن اللہ ددین ہاد بے شک وہ لوگ جو انہوں نے ایمان لیا ہے تھا یہاں امنو سے مراد وہ مومنین ہے جنہوں نے صرف دعوی کیا تھا ایمان لانے کا جیسے مدینہ منورہ میں کچھ منافقین رہتے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم مومنین ہے ہم ایمان لے ہیں لیکن اللہ نے فرمایا کہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا آپ اپنے آپ کو مومن نہ کریں بلکہ اولو اسلمنا آپ یہ کہا کرے کہ ابھی فی الحال ہم اسلام لے آئے ہیں اسلام قبول کیا یعنی مطلب ظاہری تابیداری ہم کر رہے ہیں دل سے اللہ کو نہیں مانا رہی. یہ وہ منافقین کی طرف کیا فرماتے ہیں اشارہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو کہ ایمان والے ہیں یعنی ظاہری طور پہ یعنی منافقین تھے والذین الدین وہ لوگ جو کہ وہ یہود تھے جنہوں نے عزیر علیہ السلاۃ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا اور اسی طرح اللہ کے ماں سوا دوسرے لوگوں کی یہ عبادت کیا کرتے تھے شرک کیا کرتے تھے وہ اور وہ لوگ جو نصارہ ہیں جنہوں نے اصعیہ السلاط السلام کو اللہ کا بیٹا مان کر اس کی عبادت کرتے رہے حضرت اس علیہ السلام کی جو تھی مریم علیہ السلام اس کو اللہ کی بیوی کہہ کر یہ پکارتے تھے یہ سارے کے سارے برائی لوگ برائی والے لوگ وہ وہ لوگ جو کہ سابعین تھے اللہ فرماتے ہیں من آمن باللہ جس نے بھی ایمان لے اللہ پر یعنی یقین کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ ولی امل آخر اور روز آخرت پر وہ عاملہ اور اس ساتھ لیا عمل نیچ فلاحم ان کے لیے ان کا اجر ہے اس ایمان لانے کا اندر بہم ان کے رب کے ہاں جو ایمان لے ہے اللہ پر روز قیامت پر تو اس ایمان کا ان کو اجر ملے گا بدلا ملے گا پھر اللہ رب الجت فرماتے ہیں تو ان کا توبہ قبول ہوگا یہودیت سے پلٹ کے آ گیا ایمان لے اللہ پر روز قیامت کو مان لیا نصرانیت سے لے کے آئے صادیت سے آ منافقت سے آ گیا یہ ساری چیزیں انہوں نے چھوڑی اللہ اور اس کے آخرت کے دن پر ایمان لے آئے تو اللہ رب الجت فرماتے ان کے لیے ازر ہے دوسرا انعام یہ ہے اللہ خوف علیہم ان پر کوئی خوف خوف نہیں ہوگا کیا مطلب اللہ رب العزت کوئی خوف ان پر نہیں ہوگا ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا والم یا جنون اور وہ کسی غم میں مبتلا نہیں ہوں گے یعنی آئندہ بھی ان کو کوئی اندیشہ نہیں ہوگا روز قامت میں تو اللہ رب العزت نے ان کو اطمینان دلا دیا ہے کہ روز قامت میں تمہیں کسی چیز کا خوف ڈر نہیں ہے کلی طور پہ میں تمہیں کیا کر دوں گا معاف کر دوں گا ابھی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کر دیا ایمان کا من امن باللہ والیوم الاخر دو چیزوں کا ذکر کیا حالانکہ کی ایمانیات میں تو جو ایمان لانا ضروری ہے یہ تو دو چیزوں پر نہیں ہے ضروری اور چیزیں بھی ہیں جیسے کہ ہم ایمان مجمل مفصل پڑتے ہیں امن تو باللہ ہی ایک تو اللہ کی ذات ہے اور ملائیکت ہی و کتبی ہی و رسولی ہی اس میں نہ ملائکہ کا ذکر ہے نہ کتب کا ذکر ہے نہ رسول کا ذکر ہے حالانکہ اگر ایک آدمی اللہ اور روز قیامت کو مانتا ہے رسول کو نہیں مانتا آسمانی کتابوں کو نہیں مانتا یا فرشتوں کو نہیں مانتا یا ان تینوں میں سے کسی ایک کو نہیں مانتا تو اس کا تو ایمان کامل ہے ہی نہیں وہ تو مومن نہیں ہو سکتا تو اللہ رب العزت نے یہاں ایمانیات میں سے دو چیزوں کا ذکر کیا جو کہ تقریباً یہاں کیا ہے تین چیزیں اور بھی ہیں ان کا اللہ نے کیا نہیں کیا ذکر نہیں کیا اور اس کے ساتھ ولباس عباد الموت اس کا بھی کیا ہے یعنی ایمان لانا یہ ضروری ہے امن تو بلّہ و ملائے کہتی بھی وصولی ہی ولیوم لخر وقدر خیری و شرری ولباس امن اللہ تعالی ولباس عباد الموت اس پہ بھی ایمان یہ سات چیزیں بنتی ہیں قدر پر ایمان لیانا روز قیامت میں دوبارہ اٹھانے پر ایمان لے اسی طرح یوم آخرت کے قیام کا اور حساب کتاب کا اس پر ایمان لیانا رسول پر ایمان لے سارے انبیاء کو ہم مانتے ہیں اور وہ اللہ کے رسول ہیں اللہ کی ساری آسمانی کتابیں صحیفے یہ اللہ کی طرف سے یہ بر حق ہے اسی طرح فرشتے اللہ کے مخلوق ہے ایسی مخلوق لا یعصون اللہ ما امرهم ان کے بارے میں یہ اللہ اور رزو فرماتے ہمارا ایمان ہے جو حکم اللہ دیتے ان کو یہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے یہ سات چیزیں ہیں ایمان لانے کے لیے اگر اس میں سے ایک کا بھی کوئی انسان انکاری ہوا تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے دو کا ذکر کیوں فرمایا باقی چیزیں اس کا تو اللہ نے ذکر ہی نہیں فرمایا حالانکہ جب ہم بچوں کو ایمان مفصل سکھاتے ہیں تو یہ سات چیزیں ہیں اس میں وہ اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ابتدا اور انتہا کا ذکر فرمایا جب انتہا اور ابتدا کا ذکر ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی چیزیں بھی اس میں شامل ہے اور وہ ضروری ہے اس پہ ایمان لانا بھی یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے یہ ضروری ہے جیسے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لہم شریک و المغرب اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب یعنی ابتداء اور انتہا کا اللہ ذکر فرماتے ہیں باقی جو مشرق اور مغرب کے درمیان میں چیزیں ہیں تو کیا وہ اللہ کے لیے نہیں ہیں جب ابتدا اللہ کی لی ہے انتہا اللہ کی لی ہے تو باقی جو بیچ میں چیزیں ہیں وہ تو ہے ہی اللہ کے لیے وہ تو بطر کے اولا اللہ کی لی ہے اس کا مالک بھی اللہ کی ذات ہے تو یہاں بھی اللہ نے ایمانیات میں سے اولین چیز کی اور آخری چیز کی ذکر فرمائی ابتداء اور انتہا کا اللہ نے ذکر فرمایا جو اس کے بیچ میں اور بھی چیزیں ہیں وہ بھی یہاں ملحوظ خاطر ہے اور وہ بھی ایمانیات میں سے ہیں ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے تو یہی مفاثرین کیا دیتے ہیں جواب دیتے ہیں یہود تو والذین ہادو اس سے مراد یہود ہے اور یہود میں سے بڑا عرصہ ان کا زمانہ رہا ہے داود علیہ السلام کے قومی میں بھی یہود ہوا کرتے تھے اور یہی بنی اسرائیل وغیرہ مسئلہ السلام کے دور میں بھی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی رہے اگر یہودیت سے ایک آدمی توبہ کر لیتا ہے اور ایمان لے آتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو معاف کر دے گا اور یہ مومن شمار ہوگا نسرانیت سے ایک آدمی توبہ کر لیتا ہے اسلام لے ہے اسلام قبول کر لیتا ہے تو یہ معاشرے میں ہمارے مسلمانوں میں مسلمان شمار ہوگا اللہ اس کا توبہ قبول کر لیتا ہے اور وہ لوگ جو سابعین تھے سابقین کے مختلف تفاسیر مفسرین نے لکھے ہیں لیکن راجح قول یہ ہے کہ صابی اس بندے کو کہا جاتا ہے جو اپنے پرانے دین کو چھوڑ کر کسی نئے دین کو اختیار کر لے ان کا دین تو یہ تھا کہ اللہ اور اس کو رسول کو مانے اللہ کے احکامات کو مانے لیکن انہوں نے اللہ کی عبادت چھوڑ دی اور انہوں نے ستارہ پرستی شروع کر دی اور ستاروں کی عبادت کرنی شروع کر دی اور انہوں نے کہا کہ اللہ کو تو ہم مانتے اللہ تو ہے لیکن اللہ رب العزت نے کچھ امور ستاروں کو سپرد کر دیے ہوئے یہ بھی کیا ہے خدا ہے تو اللہ کی بعد یہ خدائی کا امور انجام دیتے ہیں تو لہٰذا ہم اس کی کیا کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں اور پوجا کرتے ہیں تو یہ بہانہ بنا کر شیطان نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی تو ستارہ پرست جو لوگ ہے اس کو صابی کہتے ہیں اور مجوز جو ہوتے ہیں وہ آتش پرست ہوتے ہیں فرماتے ہیں من آمن اب ان میں سے جو بھی ایمان اللہ پر لے ہے یعنی صحیح ایمان اور روز قیامت پر اور باقی جو ایمان کی چیزیں ہیں جو ایمان لانا اس پہ ضروری ہے اللہ کی رسل ہے اللہ کی کتابیں ہیں اور اسی طرح بعض بادل الموت پر ایمان لے اللہ کی تقدیر پر کہ تقدیر خیر ہو یا شر ہو اس پر یہ ایمان رکھنا کہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے تو لہذا ان چیزوں پہ بھی ایمان لانا یہ ضروری ہے پھر اللہ نے اکتفاق صرف ایمان پہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ ایمان کے ساتھ جو جز لازم ہے وہ بھی انہوں نے کیا وہ کیا ہے عمل صالح ہے ایمان کے بعد پھر عمل صالح کرنا یہ بھی ضروری ہے اور عمل صالح کرنا یہ ایمان کی قسم کی نشانی ہوتی ہے انسان دعوی کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں ایمان میں لا چکا ہوں میں مومن ہوں لیکن عمل صالح نہیں کرتا تو سمجھ لے کہ اس میں کوئی گڑبڑ ہے عمل صالح کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے یہی ایمان اگر پختہ ہے تو انسان کو عمل صالح کی طرف لے آتا ہے اور ایمان بلا عمل صالحی کارآمد نہیں ہے کیونکہ ایمان کی ترقی بنتی ہے کس سے عمل صالح اللہ فرماتے ہیں اور عمل بھی نیک کیا اس نے اللہ جرحم اندر ربهم ان... ان کے لیے ازر ہے اللہ کے ہاں یعنی ایمان لانے کا اور عمل صالح کرنے کا اجر ان کا اللہ کے پاس ہے اللہ ان کو اضر دے گا بدلہ اللہ دیں گے نہ ان پر خوف ہوگا نہ یہ کبھی پریشان ہوں گے نہ کبھی غم میں مبتلا ہوں گے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ شناعت اول کا اللہ نے ذکر فرمایا وعد قلتم یا موسا سے یہاں وعید اقض نہ نیفا قمرق نفاق متور یہ شناخت دھوم کا اللہ ذکر فرماتے ہیں کہ اس وقت کی بھی یاد کرو کہ تم نے تورات کا انکار کیا جب تورات علیہ سلام کو اللہ نے دے دیا اور اس کے ہاتھ میں آ گیا تم تورات سے انکاری ہو گئے اور تم نے کہا کہ ہم کو نہیں مانتے اور تورات پر ہم عمل نہیں کرتے حالن کی بات یہ ہوئی تھی کہ بنی اسرائیل نے خود علیہ اسلام سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اللہ سے ایسی ایک مکمل جامع مانی کتاب ہمارے لیے مانگ لیں ہماری اصلاح کے لیے ہماری کامیابی کے لیے کہ اس کتاب کو ہم پڑھتے رہیں اور اس پر عمل کرتے رہیں اور ہماری کامیابی اسی میں ہو ایک راہنما کتاب ہو تو اللہ سے یہ کتاب ہمارے لیے مانگ لے تو تب پھر آپ کی نبوت کو اور آپ کو ہم مان لیں گے تو یہ کتاب جب تک نہیں آتی تو ہم آپ کی نبوت کو نہیں مانتے ہم عمل کیسے کریں گے احکامات کیسے جانیں گے کیسے پہچانیں گے تو لہذا اس کتاب کا مطالبہ تورات کا بنی اسرائیل نے خود کیا تھا جب مطالبہ خود کیا اور پھر اللہ نے علیہ السلام کو عرب لیلتن کے بعد اللہ نے تورات دی تورات کو لے آئے تو انہوں نے پھر انکار کر دیا یہ ایمان لے آئے تھے السلام کو مانتے تھے لیکن کتاب ماننے کا انہوں نے عہد کیا تھا مثال سلاۃ وسلام کے ساتھ اور ایک معاہدہ ہوا تھا کہ اگر اللہ آپ کو کوئی کتاب دے دیتے ہیں تو اس کو بھی ہم کیا کریں گے عمل کریں گے اس پر اس کو ہم مانیں گے تو اللہ رب العزت یہاں اس شناخت کا ذکر فرماتے ہیں کہ یہ بری عادت تمہارے اندر تھی کہ تم نے علیہ السلام سے وعدہ کیا کتاب پر عمل کرنے کا اور جب کتاب آئی اس کے پاس اللہ کی طرف سے تو اس پر عمل کرنے کا تم نے انکار کر دیا تو اس عہد شکنی سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر کوہتور پہاڑ کو اوپر کر دیا اور یہ نیچے آگے اللہ نے ایسا کڑا کر دیا ان کے اوپر جیسے کیا ہے کزل جیسے کہ ایک بادل کا ٹکڑا آ کے کڑا ہو جاتا ہے کسی کے اوپر تو اللہ رب العزت نے ان کو دھمکایا ڈرایا کہ کیا عہد شکنی ابھی کرنی ہے یا نہیں اگر کرنی ہے تو میں پہاڑ کو چھوڑ دو تمہارے اوپر نیچے کچل دو تمہیں یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کو مجبور کیا اللہ نے کہ فورن ایمان لے ایمان لانے کے لیے کوئی اللہ نے خدا نخاستہ کوئی زبردستی کی نہیں اللہ نے زبردستی نہیں فرمائی تھی بلکہ ایمان پہلے لا چکے تھے اس عہد شکنی سے بچنے کے لیے کیونکہ احد شکنی ایک بہت بری بات ہے اور یہ عمل ٹھیک نہیں ہے اس کی پھر سزا ملتی ہے بندے کو تو اللہ رب العزت نے ان کو اس عہد شکنی سے بچنے کے لیے ان کو ڈرایا اور کو کو ان کے اوپر کڑا کر دیا تو اس کا اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں یہ شناعات ثانیہ ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہی راخنا میتا قکم اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا میثاق لیا عہد لیا جب تم نے اس عہد شکنی کی طرف قدم رکھا اور عدم یعنی عہد شکنی کرنے لگے تو اس عہد شکنی سے بچنے کے لیے تمہارے اوپر کیا کیا تمہیں ڈرانے کے لیے ورخان فمتور ہم نے اٹھا لیا کوہتور کو تمہارے اوپر اٹھا کر کڑا کر دیا تاکہ تم ڈر جاؤ اور اس اہد شکنی سے تم اپنے آپ کو بچا لو ورنہ اس کے بعد پھر تمہیں اور بڑی سزا ملنی تھی تو اس سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے کیا کہا یعنی یہ عمل کیا تاکہ یہ بنی اسرائیل احد شکنی سے بچ جائے اور علیہ السلام کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس وعدے پہ پورا اترے اور اللہ نے ساتھ فرمایا کہ تم نے مطالبہ کیا کتاب کی اور کتاب مسئلہ علیہ السلام کو میں نے دے دی جب دے دی تو پھر کیا کرو حزوم ما بے قو ہم نے تمہیں دے دی تورات کو تم مضبوطی سے اس کو تام لو بے یعنی مضبوطی کے ساتھ حضور تام لو اس کو کیا مطلب یعنی اپنے عمل میں لے آؤ جو کتاب ہم نے تمہیں دی اس کو قوت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ تام لو اس پر عمل کرو ما ہی جو اس میں لکھا ہوا ہے جو احکامات ہیں اس پر عمل کیا کرے لاء الکم تاکہ تا تم تقوا حاصل تمہیں تقوی حاصل ہو اور تم متقی بن جاؤ عمل کرنے سے تم متقی بن جاؤ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ اگر اللہ سے ڈر تمہارے دلوں میں نہیں ہے اور تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو تو یہ بات خطرناک ہے تو کسی وقت بھی تمہاری گرت ہو سکتی ہے لہٰذا اس عہد شکنی سے اپنے آپ کو بچا لو یہ کتاب تم نے خود مانگی تھی جب آئی تو اس کے پیر اوپر پھر کیا کریں آپ عمل کریں اور اس کو مضبوطی سے تام لو پھر اللہ فرماتے تم تو باد لکھ پھر تم تو تم سے مراد دی ہے اس سب کے باوجود دوبارہ تم راہ راست سے پھر گئے ہو یعنی تم نے راہ راست کو چھوڑ دیا اور غلط راستوں پر چڑھ گئے اور پھر اپنے خواہشات نفسانی کو ماننے لگے اور ان کی اتباع تم نے شروع کر دی اور اللہ کا کہنا تم نے نہیں مانا تمت تم تم پھر, پھر گئے باد اس کے بعد یعنی کہ اللہ نے پہاڑ بھی اٹھا لیا اور تمہیں ڈرایا اور تم مان گئے ہو کہ چلو ہم عمل کرتے ہیں پھر اللہ نے اس کو دور کر دیا پھر اس کے بعد جب اللہ کے ساتھ پورا آپ نے وعدہ کیا عہد کیا اس کے بعد پھر تم نے چکنی کی تو پھر تو سزا کے آپ مستحق تھے لیکن فلاں اللہ فضل اللہ علیکم اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تمہارے اوپر اور اس کی رحمت نہ ہوتی لکن تم من الخاصرین ضرور تم ہو جاتے خاسرین میں سے یعنی نقصان اٹھانے والوں میں سے ان میں سے ہوتے تم اور ان میں تم شامل ہو جاتے لیکن اس کے باوجود جب اتنا ایک برا عمل تم سے ہوا اور تم نے ایسا ایک شنی عمل کیا پھر بھی اللہ کا اگر فضل اور رحمت اس کی تمہارے اوپر نہ ہوتی تو آپ خاسرین میں سے ہوتے بڑا نقصان اٹھانا تھا تم نے اور تمہیں بڑی سزا ملنی تھی لیکن چون کے سزا نہیں ملی تمہیں نقصان نہیں ہوا اس وجہ سے کہ یہ اللہ کا خاص فضل تھا تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے خاص رحمت تھی اسی رحمت اور اسی فضل کی وجہ سے تم بچ پہ ہو اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے و القد عالم تم اللہدینہ تدمین کمف صبط قم کو خواصین یہاں سے ایک اور ان کی شناخت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ ایک اور عہد شکنی بھی انہوں نے کی تھی وہ یہ ہے کہ یوم صبد جو ہے یہ یہودیوں کے ہاں ایک بہت بڑی مقدس یعنی بڑا مقدس دن تھا جیسے کہ مسلمانوں کے ہاتھ جمعہ کا دن ہوتا ہے اور جمعہ کا دن اس کو احادیث میں یوم العید بھی کہا گیا مسلمانوں کے لیے ہر جمعہ کا دن یہ کیا ہے ہمارے لیے عید کا دن ہے کیونکہ اس میں ہم خاص طور پہ اہتمام کے ساتھ اپنے آپ کو نہا کے صاف کپڑے پہن کے اللہ کے گھر میں جا کر اللہ کی کیا کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں اس کا خاص ایک اہتمام ہوتا ہے تو اس عبادت کی وجہ سے اس کو یوم عید بھی کہتے ہیں لہذا یہودیوں کے ہاں یوم مصبت جو ہے یہ یوم العید ہوا کرتا تھا اور جو معاشی سرگرمیاں تھیں ان کے لیے یہ ممنوع تھی کہ اس دن میں نہ کیا کرے یہ دن خاص ہے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے اس دن میں تم صرف خاص اللہ کی عبادت کیا کرے باقی جو معاشی سرگرمیاں ہیں آپ کی وہ اور دنوں میں کیا کرے اس دن میں اللہ نے ممانعت فرمائی تو ولاقد عالم تم الدین اطدومن کم تصبد یہ آیت نمبر ایک صرف پینسٹھ نمبر آئے تھے انشاءاللہ اس کو پھر ہم کل سے انشاءاللہ پڑھیں گے یہاں سے واقعہ کوئی اور شروع ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اللہ امید ہے کہ کچھ نہ کچھ باتیں آپ کو سمجھ آئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے خاص بندوں میں سے بنائیں جو کہ